یا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں آئیں ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں یا ان کے انکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا ان کے کان ہیں جن سے تم فرماؤ کہ اپنی شریقوں کو پکارو اور مجھ پر داؤ چلو اور مجھے مہلت نہ دو